اور موسانی اپن قوم سے ستروں ستر مرد ہمارے ودا کے لیے چنی پھر جب انہیں زلزلہ نہیں لیا نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے اکلوہ نی کیا وہ ناؤ مگر تیرا ازمانہ تو اس سے باقاعد جسے چاہے اور را دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مول ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر اور تو سب سے بہتر بخشنی والا ہے